سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی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 وَيُنذر الَّذِينَ قَالوا اتخذ اللہ اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے مَا لَهُم بِهِ مِن عِلْمٍ وَلَا اللہ ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے مو سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَا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 وَإِنَّا ما عليها صَعِيدًا جُرُزًا اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے كَانُوا مِنْ کا عَجَبًا کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاتھ سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے یعنی ان کو سلائے رکھا ثم لنعلم امدا پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وقار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے نحن نقص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 ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں بلائیے ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے وَإِذِ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 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَبِثْتَ مِنْهُمْ رعباً اور تم ان کو خیال کرو گئے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتہ جو چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر تم ان کو جھاک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بوادقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتيكم فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَقَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا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 أو في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا أبدا اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کبھی فلاں نہیں پاؤ گے وَكَذَلِكَ أعثرنا عليهم ان ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال ابن عليهم بُنْيَانَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَيْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً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 ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 فائل کا کسی کام کی نسبت یہ نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا اللہ وب کا ادا نصیتا من هذا دار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 بث لَ غَب السماواتِ والأو بص بهه وَسمِع ماَا لَهُم م دُهِ مون والون وَلا يشكُ في حمج أحدد کہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہے وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی کار ساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے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 تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا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 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاق بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء إن كالمهل يشعي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 ملا اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا ضائع نہیں کرتے الا اکل گنج تجری میں تحتهم الانهار يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من صُدُسِ وَتَبَقُ وَإتَبَق مُتَّكِ إِن فيِيهَا على الأرائِك نعمَ الثَّواب وَحَسُنَت مُتَفَقَا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 جنتین من اعناب وحففناہما وحففنا بنخل وجعلنا بینہما زرعا اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردہ گرد خجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی گلت الجن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 انا اقل منك مالا وولدا اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشا اللہ قوت اللہ بلّہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے خَيْرًا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 بور پ یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو وَأُحيِطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا آنَ فَقَفِيهَا وَهِيَ خاوية وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بربي أحدا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 اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا ہنالک للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدا برحق کی ہے اسی کا صلاح بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے وضب لهم مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ فَاخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَضْفِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 جاءهم الهدى ويستغفروا, ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آگئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمال لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں بجد اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنس سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھنسلا دیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے حسی بنا لیا ومن اغلم من من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنا لَتَنۡ أَن يَفۡقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمۡ وَقۡرٗ وَإِن تَدۡعُهُمۡ إِلَى ٱلۡهُدَىٰ فَلَن يَهۡتَدُوا إِذٗا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 لَقَدْ لَقِيْنَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لئے کھانا لاؤ اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے قَالَ اَرَأَيْتَ اِذْ عَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوْدِ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 ما وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْ تَغُشْدًا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 قال الا لم اقول انك لن تستطيع معي صبرا خضر نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تهقني من امري اسرا موسی نے کہا جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر موازنہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے فل کا ادا لقیا غلام فقتل فقت لو کال اقتل ت نفسم بغیر نفس لقد جش نقر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 حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه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 ما لم تستطع عليه صبرا خزر نے کہا کہ اب میں میں اور تم دی مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھی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 فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يُبْلِغَ لُغَاةَ شِدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنْ زُغْمًا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَعِ عَلَيْهِ صَبْرًا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 منه اور تم سے ذلقرنیم کے بارے میں دریافت کرتی ہیں کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا فَأَتْبَعَ سَبَبًا تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا جد الماں تو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 ظلم نے کہا کہ جو کفر و بدکاری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے پھر جب وہ اپنے پروردگار دگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا وہ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 مَلَأَ جُودًا وَمَجُوجًا مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجًا فهل نجعل لك خرجًا عنا تجعل بيننا وبينهم سدًا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 دیو کا نولا یس نسما جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اب حسبین بادی میں جہم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 في الحياة الدنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وہ لوگ جن کی ساری دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں الا اِلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزنا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 لا يبغون عنها حولا ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے اللہؤ کا نل باہر کلیمات ربیلا فی البحر قبل ان تنفد کلی ربی ولو جئنا ولو جتنا بھی مدد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 فم كان يَدُلِقَ أرَبِّهِ فَيَععمل فَالْ يَععمل الععمللَ صَالِحَم وَلَا يُشْلِك بعبادَة رَّهِ أحد